حسب معمول آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اس سلسلے کی جیسا کہ خصوصیت ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ریلیٹ کرتا ہے یہ اس سے متعلق ہے بالخصوص اور بالعموم جو بھی چاہے اپنے مالی اور معاشی معاملات پر شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں اگر آپ تو ٹیلی ویژن اسکرین پہ مدنی چینل کی اسکرین پہ اس وقت نمبر شو ہو رہے ہوں گے آپ کو آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنا وائس میسج واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ شاء ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کیا جائے گا آج سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع رکھا گیا ہے کافی دنوں سے ہم بنا ہمارا کوئی موضوع نہیں تھا لیکن اس دفعہ ہم نے موضوع رکھا ہے اور اس کا سبب یہ بنا کہ پچھلے دنوں کئی دفعہ عرض کیا مفتی صاحب کا جذب رہا پنجاب کا اور پنجاب میں لاہور میں بالخصوص مفتی صاحب نے تاجران کے درمیان مجلس تاجران کے تحت ہونے والے اجتماع میں سود کیا ہے اس موضوع پہ بیان فرمایا تھا پریزنٹیشن دیتی ایک ورک شاپ کا انداز تھا اور وہی بیان الحمد للہ دو منڈے یعنی لاس منڈے اور اس سے سیکنڈ لاسٹ منڈے کو یہ بیان مدنی چینل پہ دکھایا بھی گیا ہے پیش بھی کیا گیا ہے آپ میں سے بھی بہت سو نے دیکھا ہوگا تو اس حوالے سے بہت سے سوالات آ بھی رہے تھے لوگ بھی کہہ رہے تھے اسلامی بھائی بھی کہہ رہے تھے کچھ ملے اور امید بھی تھی تو اسی حوالے سے اس میں تو سوالات آپ کے شامل نہیں ہو سکے اس بیانات کو جو نشر کیا گیا کیونکہ وہ ریکارڈڈ تھا لیکن یہ سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ کے ذہن میں اس بیان کو دیکھ کر یا ویسے ہی سود سے ریلیٹڈ کوئی کوشچنس آتا ہے کوئی سوال پیش آتا ہے تو وہ آپ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں ان شاء اللہ شامل سلسلہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی عنوان کے تحت جو ہمارا خاص پرٹیکولر موضوع ہے مالی معاملات معاشی معاملات اس پہ اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ شامل سلسلہ کیے جائیں گے سب سے پہلے سوالات سے پہلے انشاء اللہ دور پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر سوال ہی کے ساتھ مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدضی اللہ علی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور انشاءاللہ شاء سوالات کے آپ کے جوابات لیں گے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے زیشان ہے مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو بے شک تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کال شامل سلسلہ کریں گے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مختیفہ ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے پنجاب کے دورے پر ایک احکام تجارت کی ورک رکھی تھی اس میں آپ نے تفصیل سے سود کے حوالے سے بیان فرمایا تھا تو آج بھی جیسا کہ احکام تجارت سلسلہ چل رہا ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ سود کی کوئی آسان تعریف ہمیں عنایت فرما دیں کہ جس کو ہم یاد کر لیں اور سمجھ لیں تاکہ ہم کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے اس معاملے میں غور کر سکے گے آیا کہ کہیں اس میں کوئی سوٹ یا انصر تو نہیں پایا جا رہا ٹھیک ہے جی آپ کے سوال ہی کے ساتھ بلجوئی کی نیت سے سوشل میڈیا ہمارے مدنی چینل کا جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی یہ ڈالی گئی تھی تحریر مفتی صاحب کی کہ اگر کوئی سوال ہو تو پیش کر دیا جائیں انشاءاللہ شاملے سلسلہ کریں گے جو مقصد سوال آیا ہے شہزاد رضا ہیں انہوں نے بھی تقریبا یہی سوال کیے کہ سود کی ایسی آسان تشریف فرما دیں کہ معاملہ در پیش آئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سود کا سملناب قدر مشکل ہے یعنی سود کی تعریف بھی اگر بیان کر دی گئی اس کے باوجود بھی جو سود کی صورتیں ہیں اور وہ تعریف جہاں جہاں پائی جاتی ہے ٹھیک ان تمام جگہوں کا احاطہ کرنا عوام کے لیے ممکن نہیں ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ سود کی تعریف بیان ہو گیا ہے اسے کہاں پہ چسپا کرنا ہے کہاں پہ لاگو کرنا ہے یہ مشکل ہے یہ عوام کے لیے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے البتہ یہ ہے کہ تعریف جاننے سے بہت ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جی اصل میں سود کی جو ہے کئی شکلیں ہیں جی سود کسی ایک شکل میں نہیں پایا جاتا جی اس کی تین سے چار بڑی بڑی شکلیں ہیں ایک تاریخ تو فوقا اکرام نے یہ بیان کی کہ جب بھی کوئی شخص پیسے دے کر یا کوئی چیز دے کر زیادہ وصول کر رہا ہے اور وہ زیادتی مشروط ہے وہ جاتی مش... مشروط ہے ٹھیک ہے اور عوض سے خالی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ جاتی سود ہوگی تو اب وہ جاتی کب شدھ ہوگی یہ بھی ایک کلام ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مثال کے نے پیسے دیے ہیں اب وہ واپسی میں زیادہ لے رہا ہے اور یہ مشروط تھا پہلے سے ٹھیک ہے انڈرسٹڈ تھا تو یہ زیادتی سود ہوگی جبکہ اگنسٹ سے خالی ہو کسی بدلے سے خالی ہو ٹھیک کسی نے ایک لاکھ روپئے دیے اور ایک لاکھ دس ہزار واپس لے رہا ہے ٹھیک تو ایک لاکھ کے بدلے تو ایک لاکھ آ گئے صحیح جو اوپر کے دس ہزار روپے ہیں اس کا مقابل کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو زیادتی ہے یہ بدلے سے خالی ہے تو یہ سود پایا گیا سود کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ قرض دے کر کسی بھی طرح کا نفع اٹھانا جیسا کہ آج کل مکانوں میں بعض لوگوں نے رائج کیا ہے کہ جی بڑا بھاری جو ہے وہ بیان آف جی بڑا بھاری ایڈوانس لیتے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہوتا ہے پچاس ہزار روپے ایڈوانس اور یہ لیں گے جناب دس لاکھ اور پندرہ لاکھ روپے ایڈوانس اور اس کی وجہ سے سہولتیں دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی کرایہ ہم برائے نام کر دیں گے کرایہ کم کر دیں گے تو یہ قرض پر نفع لینا پایا है گیا کچھ سود کی شکلیں وہ ہیں کہ جسے آج مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ آ, سونے کے بدلے سونا چاندی کے بدلے چاندی نمک کے بدلے نمک خجور کے بدلے خجور اور جو کے بدلے جو چھ چیزیں بیان کی گئیں تو اگر ان کی خدو فروت کرو تو کمی بیشی ہو سکتی اور ادھار نہیں ہو سکتا اگر ہاتھوں ہاتھ و آت کی مطلب مثال کے طور پر گندم کے بدلے گندم کا تبادلہ کیا ایک طرف کم ایک طرف زیادہ ہے یہ سود ہو جائے گا تو اگر یہ ادھار کی ہے تب بھی درست نہیں ہے चीके. تو یہ تیسری شکل تھی سوت کی چوتھی شکل قدرے وسی ہے اسے شبہ ربا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو شبہ ربا جو ہے اس کی بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں ہم نے وہ چلایا تھا کچھ عرصے پہلے ایک گاڑی کا معاملہ چلایا تھا जी, जी, जी. پیکج کے اندر کہ ایک شخص نے جو گاڑی لی اور پھر دوبارہ اسی کو بیچا تو اس کی چھ صورتیں کی تھیں ایک صورت ناجائز تھی, تھی وہ جو ناجائز صورت تھی وہ شبہ ربا میں آتی ہے اور شبہ ربا کی درج نوں صورتیں ہیں जी تو سوت اصل میں ایک ایسی چیز ہے جس پر کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے جس کا علم سیکھنے کی ضرورت ہے دو جملوں کی تعریف کے ذریعے سوت سمجھ میں نہیں آ جائے گا یہ غلط فہمی ہے مفتی نے تفصیلی جواب ارشاد فرمایا اور یہاں پہ میں ایک سمجھانے کے لیے بات ارض کر دوں جو سائل نے پوچھا تھا کہ تعریف بتا دیں ہم خود لاگو کر لیں تو بہت ساری, بہت ساری دواؤں کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ دوا کس کام میں آتی ہے اسی طریقے سے شہد ہی کو لے لیں ہنی کو تو خالی شہد کی پہچان کیا ہے وہ تو آپ کو مل جائے گی لیکن جب شہد سامنے آئے گا اور پھر پہچان کرنی ہوگی کہ آیا یہ خالص ہے یا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ہر کسی کے بس کا کام یہ نہیں ہوتا بہرحال جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش آئے تو آسان ترین صورت یہی ہے کہ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے صحیح مستند علما اکرام سے مفتیان اکرام سے آپ رابطہ کیجئے بالخصوص دارالختہ اہل سنت الحمدللہ عزوجل پاکستان کے کئی شہروں میں اس کی شاخیں ہیں فون نمبرز بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ ازل آپ اسکرین پہ دیکھ لیں گے یہ اپنے موبائل میں سیو کر لیجئے اور جب جب موقع محل ہو ضرورت ہو آپ کو شرعی رہنمائی کی تو آپ فون بھی کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو تو فون پہ دے دی جائے گی اور اگر فون پہ نہیں دے سکے تو ان شاء اللہ آپ کو داروفہ اہل سنت کا ایڈریس بتا دیا جائے گا آپ خود بالمشافا مفتی صاحب سے ملاقات کر لیں دارالہ سنت میں مختلف علما اکرام مفتان اکرام ہوتے ہیں تو آپ مختلف شہروں میں موجود داروستہ میں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں سے بھی اپنے شرح رہنمائی لی جا سکتی ہے اگلی کال اچھا جو بیان کیا تھا اگر اس بیان کو بھی دو تین مرتبہ سن لیا جائے جی پہلی دفعہ سے تو معاملہ حل نہیں دو تین دفعوں سے سنا جائے اور پھر پریزنٹیشن بھی شیئر ہوتی رہی ہے مختلف جگہوں پر اگر وہ کسی کو دستیاب ہو وہ بھی پڑھنے کے لیے منافق چیز اور پرزنٹیشن جو ہے ہماری دعوت اسلامی کی ای بک لائبریری کے نام سے جو اپلیکیشن ہے میں نے اس میں بھی ملاحظہ کی تھی تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ فیس بک مدنی چینل کا جو لائیو فیس بک کا پیج ہے اس پہ یہ دونوں سلسلے دو قسطوں کی صورت میں بیان رکھا ہوا ہے منڈے میں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگلی کو, اگلی کو شاملے سلسلہ کرتے ہیں جی مفتی صاحب آپ نے تاجروں میں سود کے موضوع پر گفتگو کی آج بھی سود موضوع ہے مجھے ایک سوال کرنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کاروبار کر کر کے ترقی کر گئے دنیا کے معیشت پر قابض ہو گئے ہیں جبکہ مسلمان حضرات کاروبار میں ہی جائز نہ حلال حرام کے چکر میں پھنسے ہوئے تو برائے کرم اس بارے میں بھی ارشاد فرمائے ٹھیک ہے جی سوال تو شاید ساحل محترم نے کچھ لوگوں کی نمائندگی کی ہے ظاہر سی ہے ان کا اپنا سوال نہیں ہوگا دیکھیے جسے کچھ کرنا نہیں ہوتا جی تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے یعنی ہوتا نا ایک آدمی سود کا کام کر رہا ہے جی اور اسے روکا جائے تو اس کا ایک بڑا عذر یہ ہوتا ہے کہ سب ہی لوگ یہ کر رہے ہیں اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے مارکیٹ پریکٹس یہی ہے مارکیٹ پریکٹس یہی ہے ٹھیک حالانکہ وہ بچ سکتا تھا اس پر بچنا لازم ہے ٹھیک ہے جب شریعت نے منع کیا تو بچنا لازم ہے بات یہ نہیں ہے کہ ترقی کا دار و مدار سود پر ہے جی میں پرسوں شاید پڑھ رہا تھا کسی ویب پیج پر جی کوئی نیوز پیج تھا جی <coughs> یو کے اندر لوگوں کی معاشی حالت اس میں بیان کی ہوئی تھی کہ اتنے لاکھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس صبح گھر سے جب وہ نکلتے ہیں تو ناشتہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور وہاں کے لوگوں کی ایک جو دیکھیں ایک اپر کلاس تو ہر جگہ ہوتی ہے جیسے عمرہ کہتے ہیں یا اشرافیہ کہتے ہیں ہر جگہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے <coughs> لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مڈل لوگوں کی کیا حالت ہے ٹھیک ہے <coughs> وہ معاشرے کی نمائندہ ہوتے وہ معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کتنا پھل پھول رہا ہے معاشرے اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ہر چیز ادھار مل رہی ہوتی ہے ہر چیز سوت پر مل رہی ہوتی ہے ہر چیز میں بینک انوالو ہوتے ہیں تو لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہے سوت ختم نہیں ہوتا اللہ ہمارا ملک ہے دیکھیں آپ جی لٹے پٹے اور بےآسرا اور بے سادو سامان لوگ آ کر بسے تھے 1947 میں جی جی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی جی آج مسلمان مستحکم ہے جی اس ملک میں رہنے والے لوگ جو ہے کتنی ترقی انہوں نے کی ہے تو یہ خیر و برکت نہیں تو اور کیا ہے جی تو ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان جو ممالک ہیں وہ مستحکم نہیں ہے یا مسلمان ممالک کی معاشی حالت کمزور ہے یا ان کے ہاں پھوک کا دور دورہ ہے یا قحط کا دور دورہ ہے ایسا نہیں ہے بات یہ کہ انٹرنیشنل جو لابنگ مسلمانوں کی وہ کمزور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے تو یوں بہت ساری ایسی پالیسیاں ہیں کہ جس میں وہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر چلتے ہیں ٹھیک اور یوں ممکن ہے خود ساختہ مجبوریاں ہوں یا جو بھی ہو لیکن انٹرنل جو حالات ہیں لوگ کھا رہے ہیں کمارے ہیں ان کے نظام چل رہے ہیں کاروبار چل رہے ہیں سوز سے بچنے والے بچ رہے ہیں جس کو نہیں بچنا اس کے لیے ازر ہے ورنہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اس آزمائش میں اس ابتداء میں کیوں ڈالا گیا ہے ٹھیک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے ٹھیک اس کے پیارے محبوب علیہ سات اسلام کے حکام کا پابند ہے ٹھیک تو اسے شریعت پر عمل کرنا ہے ایک ایک قدم شریعت کے مطابق رکھنا ہے ٹھیک تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ تعلیمات ہماری معاشی ترقی میں جو ہے وہ کا سبب ہیں رکاوٹ کا سبب ہیں اس کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی اصل وجہ یہ نہیں ہے ترقی نہ ہونے کا سبب کرپشن, کرپشن ہے ترقی نہ ہونے کا سبب رشوت ہے ترقی نہ ہونے کا سبب بدیانتی ہے ترقی نہ ہونے کا سبب استحصال ہے ترقی نہ ہونے کا سبب میرٹ کا استحصال ہے کہ جب آپ اہل افراد کو چھوڑ کر نہ اہل افراد کو ترقی دیں گے ترقی نہ ہونے کا سبب بد انتظامی ہے کہ جب جس کے سپرد جو ہے وہ سربراہی ہے جس کے سپرد محکمہ ہے جس کے سپرد پورا نظام ہے وہ آ کے بند کر لے اور جو ہوتا ہے وہ ہونے دے تو اصل جو ناکامیوں وہ یہاں پہ شروع ہوتی ہے تو ان اسباب کو دور کیا جائے جی پھر دیکھیں کسی ترقی ہوتی ہے مختلف یہ ایک وسفسا ہے جو انہوں نے کیا اور یہاں پہ میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ کے جواب پر پھر جو ہے وہ یہ سوال قائم کرتے ہیں لوگ اس جواب پر کہ بھائی دیکھیں سود سے تو جی نہیں سکتے اور آپ جو ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں موبائل فون لیا ہے تو ایک کمپنی سود پہ چل رہی ہے اور گھر کے اکوپمنٹ لیے ہیں تو وہ سود پہ چل رہے ہیں آپ جو بچوں کی فیس سکول وغیرہ میں سکول کی جمع کراتے ہیں تو وہ سارا سسٹم سود پہ چل رہا ہے اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سود میں انوالو ہو جاتا ہے ان کا ایک وسوا یہ بینک کے ذریعے تنخواہ بینک جمع کراتے ہیں بجلی کا بل جمع کراتے ہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بینک ستر طرح کے اگریمنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو اگر ایک شخص بینک کے ساتھ جا کے ایسا اگریمنٹ کرتا ہے یا ایسا لین دین کرتا ہے جس میں سود داخل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ہی آدمی نے بھی سود کام کیا ہے مثال کے طور پر ایک پنساری نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے جی ایک حکیم آتا ہے اور وہ اس سے کوئی چیز لے جاتا ہے ٹھیک اور وہ جا کر دبا بناتا ہے دوسرا چیز دوسرا شخص آتا ہے وہ جا کے ان جڑی بوٹیوں سے زہر بناتا ہے ٹھیک تو اب حکیم کا قصور تو نہیں ہے نا ہاں حکیم کو اگر پتا ہے کہ اسے زہر بنانا ہے تو اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہوگا اس کو ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ لوگ جو جاتے ہیں بینکوں میں اور وہ جا کر اب کرنٹ اکاؤنٹ ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر کوئی شدید معاملہ نہیں ہے پھر جمع کروانی ہے ہم نے اپنے پیسے دینے انہوں نے اٹھا کے وہ پیسے اسکول کو دینے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کوئی چیز خریدی ہے اور کوئی اس کو ادھار میں خرید کر لے کر آیا ہے اور وہ غلط طریقے سے اگر خریدا ہے اس نے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب یہ چیز جو ہے اب حرام ہو گئی ہے جی فقہ کرام میں لکھا کہ کسی شخص نے قرضہ جی لیا ٹھیک جی ہے جی تو اس قرضے سے کاروبار کیا تو قرضہ سودی تھا جی تو یہ جو رقم ہے جو اس نے لی ہے یہ رقم حلال ہے جی اس سے جو کاروبار کیا ہے وہ کاروبار حلال رہے گا جی جی سود وہ ہوگا جو یہ اضافے میں دے گا ٹھیک جی جی ہے جو یہ دے گا اضافے میں وہ حرام رقم ہے اللہ اس کا وصول کرنا اور اس کا دینا یہ جائز نہیں ہے اس سے بچنا ہے تو بات یہ ہے کہ افراد و تفریح یہی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ افرات و تفریح کے درمیان ہوتا ہے حقیقت پسندانہ راستہ اعتدال کا راستہ ٹھیک کہ ایک چیز میں وہ چیز نہیں پائی جاتی وہ خرابی نہیں پائی جاتی آپ زبردستی اس میں وہ خرابی داخل کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی کول شامل کرتے ہیں جی وقار رحمت فیصل آباد تو گل کر مفتی صاحب جی نے تصدیق فرمایا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ تو ملنے والے فائدے جڑے نے تے قرار دیتا ہے انہاں نو تے حضور تہاڈی بارگاہ چ سوال میرا ہے وے اگر کرنٹ اکاؤنٹ دے بغیر کسی شرط تے مخصوص اماؤنٹ رکھ رکھنے تو بغیر فائدہ ملے تے اودا کی حکم ہے برائے کرن ادا جواب عنایت فرما دیو دیوا ک اللہ خیرہ ٹھیک ہے جی اپ کا جواب دیتے ہیں لیکن ایک کال اپ کی کال کے ساتھ ہی شامل کریں گے انشاءاللہ سبجد. میں کچھ سمجھا ہوں لیکن امید ہے مفتی صاحب آپ کی پوری بات سمجھ گئے ہوں گے اگلی کال دیجیے نتیم اکثری مجلس تاجران مرکز الاولیاء لاہور حجیری کابینہ سے ارض گزاروں آپ تشریف لائے مرکز الاولیاء میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمد رب العالمین اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر انویسٹمنٹ پر پرافٹ فکس نہ کیا جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے جواب ارشاد فرمائیے اور مرکز اللہ لاہور والے منتظر ہیں آپ کی زیارت کے کہ آپ کب کرم فرمائیں گے کب تشریف لائیں گے اور پھر ہم عظیم الشان اجتماع کروائیں اور تاجروں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں اور آپ سے سوال و جو جواب کا سلسلہ ہو اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو برکت دے اللہ آپ کو اسلام عطا فرمائے صحت و آپ عطا فرمائے ٹھیک ہے جی ندیم بھائی جی تو ندیم بھائی جو ہمارے سلسلے کے جو لاہور میں روئے روانے جی اور حقیقی ماروں میں میزبان یہی تھے جی اور مفتی صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ سلسلے میں جو افراد شریک تھے تاجر شریک تھے اور ابھی بھی یہ جا رہے ہیں تو ابھی شام میں بھی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے لنک منگوائے تھے میرے سے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے اس کے لنک دے دیں وہ بھی دیے تو انہوں نے کہا کہ جی اتنے سارے سوالات ہیں جہاں جا رہا ہوں وہاں پہ لوگ سوالات کر رہے ہیں محروز بھائی تو مفتی صاحب کا دوبارہ جدول بنائے ابھی ایک <تصف> والی انہوں نے سر دست کیا پہلے جو سوال پنجابی میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کے فوائد کو سود قرار دے دیا ہے تو میں نے اپنے بیان میں دو باتیں بیان کی تھیں کہ جہاں پر ادارہ یہ کہتا ہے کہ جناب اتنے پیسے جمع کرواؤ گے تو یہ فوائد ملیں گے کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں اس کی حیثیت کر کی ہے اگر ادارہ یہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے جمع کرواؤ گے تو اس پر یہ فوائد ملیں گے जी जी یہ صورت ناجائز ہے जी जी یہ صورت سودی فوائد میں داخل ہو جائے گی जी जी لیکن اگر اس کے ہاں کوئی فجر نہیں ہے اور اس کے پاس ایک بنیادی فیسلٹی ہر ایک کو دیتا ہے کہ کوئی کسی کے پیسے پانچ روپے ہوں یا ایک روپے ہو یا اکاؤنٹ خالی ہو کچھ بھی ہو وہ ہر ایک کو ایک سہولت دے رہا ہے کہ جناب ہماری طرف سے جو ہے وہ جو میسج جائے گا ہم اس کے پیسے نہیں لیتے یا ہماری طرف سے جو آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے ہم پیسے نہیں لیتے تو یہ پھر سود کی بنیاد پر نہیں کہلائے گا اس کو ہم نے ناجائز قرار دے دیا ناجائز اس صورت کو قرار دیا ہے جہاں کسی فگر کے مقابل میں فوائد بیان کیے جائیں ٹھیک ندیم بھائی کا یہ سوال تھا کہ انویسٹمنٹ کے اندر فکس نہ کیے جائیں کم زیادہ ہو جائیں اور مطلب یہ بہت بڑے طبقے کا شاید جو ہے نا یہ خیال ہے کہ جب ہم نے فکس نہیں کیے تو پھر تو ٹھیک ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ کاروبار دنیا کے اندر کاروبار <coughs> سیکھنے پر ایک کی ایک بڑی ویلو ہے جی مثال کے طور پر انویسٹر جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس بندے کو کاروبار آتا بھی ہے نہیں ٹھیک ہے اس بندے کی گڈ ول کیسی ہے اور اس کی ساکت کیسی ہے ٹھیک ہے ساخت کیسی اس کی تجربہ کیا ہے جو وہ پیسے دے گا ٹھیک ہے تو دار و مدار پر رکھا کہ کاروبار جس کو آتا ہوگا اس کو وہ پیسے دے گا ٹھیک ہے تو کیا شریعت کا کوئی تقاضا نہیں ہے بالکل ہے شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو کاروبار شریح طریقے سے آنا چاہیے صحیح شریعت کے جو اصول ہیں وہ جانے انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے اگر ایک دفعہ وہ سیکھ جائے نا کہ انویسٹمنٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے دو طریقے شریعت نے بتائیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک کی محنت ہو ایک کا پیسہ ہو ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے پیسے ہوں اچھا دونوں کے پیسے ہوں اس میں بھی ایک پارٹنر سلیپنگ پارٹنر بن سکتا ہے وہ کام کرے ضروری نہیں ہے ایک بن سکتا ہے بات یہ ہے کہ شریعت کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جب پارٹنرشپ ہوتی ہے تو پارٹنرشپ کے وقت ہونا یہ چاہیے کہ ریالٹی پہ بنیاد رکھی جائے ٹھیک ہے کاروبار ہو کاروبار میں گروتھ ہو نفع ہو تو نفع تقسیم ہو نفع نہ ہو تو نفع تقسیم نہ ہو نقصان ہو تو نقصان شیئر ہو اب بات یہ ہے کہ لوگ یہ سب حساب کتاب نہیں رکھتے بعض لوگ بس کبھی کم دے دیں گے کبھی زیادہ دے دیں گے جی اس جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہٹ کر ایک جدا گانا فارمولہ بنتے ہیں ٹھیک تو جدا گانا جو فارمولا ہے وہ سود کی طرف لے جاتا ہے اللہ کبھی تو انویسٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے یہ ایک جدا گانا موضوع ہے ٹھیک ہے کبھی آئے تو اللہ نے چاہتے اس موضوع پر بات کریں گے ٹھیک ہے ابھی ان کے سوال کا پھر جواب کیا جواب یہ تو دیا ہے ٹھیک انویسٹمنٹ کے موڈ کیا ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ جاننے پڑیں گے اور اس موڈ کے مطابق نفع تقسیم کرنا پڑے گا ٹھیک اگلی کال دیجیے محمد شہزاد عطاری ضیا کوٹ سے ارض کر رہا ہوں سلسلہ احکام تجارت مرحبا مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں ارض ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں اور اسے طے کر لیتے ہیں کہ دو یا تین ماہ کے اندر تمہیں اس کا کیش دے دیا جائے گا تو اس صورت میں وہ جو کمائی کر کے وہ, وہ جو چیز کے پیسے ہیں اس کو لوٹا دیے جائے اور کمائی حاصل کی جائے ایک تو یہ ارشاد فرمائیے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جب کیش لینے جائیں تو وہ چیز بیس روپے کی ملتی ہے اگر وہی چیز کریڈٹ لیں تو پچیس کی ملتی ہے آیا اس اتار چڑھاؤ میں کیا کچھ سوچ شامل ہے اللہ سے وجل آپ کو جزائے جزائر فرمائے ماشاءاللہ جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے اس لاہے امت کا اللہ سے وجل اپنی بار کا قبول فرمائے ہمیں بھی سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق تھا فرمائے آمین. پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ ایک شخص ادھار میں چیز لے کر آتا ہے دھائی. ادھار میں لے آیا مثال کے طور پر دو چار مہینے کے ادھار پر لے آیا وہ دھائی. اب اس نے وہ چیز مارکیٹ میں بیچ دی پھر دوبارہ کچھ چیز خرید لی پیسے اس کے ہاتھ میں آئے دھائی. دھائی. تو یوں اس نے اس سے فوائد اٹھائے دھائی. دھائی. اس چیز سے فوائد اٹھائے تو بات یہ ہے کہ ادھار میں چیز خریدنا جائز ہے ادھار کے اندر یہ خیال رکھا جائے کہ مدت متعین ہو ادھار کی مدت اور اس سے اس کے بعد اس چیز سے جو فوائد اٹھائے جائیں گے وہ خریدنا بھی جائز ہے یہ تجارت ہے یہ قرضہ نہیں ہے ٹھیک چیز خریدنا جو ہے یہ تجارت ہے تو یہاں پر یہ نہیں سوچا جائے گا کہ جناب وہ قرض میں فوائد نہیں اٹھائے جاتے تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ فارمولا سیکھ کر اپلائی کرنا یہ عوام کا का کام نہیں ہے جی تو عوام بعض اوقات کسی چیز کو کہاں فٹ کر رہی ہوتی ہے سنیوتر تو یہ تجارت ہے یہ جائز ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک نقد میں سستی ملتی ہے ادھار میں مہنگی ملتی ہے جی کوئی ایک بات نہیں ہے جب جی بارگیننگ ہو رہی ہے دونوں آپشن سامنے رکھے جائیں ٹھیک جی اور خریدار کسی ایک آپشن کو اختیار کرے اسی پر سودا ڈن ہو اور وہی قیمت برقرار رہے آخر تک جی تو کوئی حاضر نہیں ہے ایسا کرنا جائز ہے ٹھیک جی ہے اس سے بھی ہمارے سوشل میڈیا پیج پر بھی کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں جی وہ بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں رئیس احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل فون کمپنی ایک ہزار بیلنس رکھنے والے کو پچاس منٹ روزانہ کی بنیاد پر فری منٹس دیتی ہے کیا یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے اس موضوع پر بس میں نے فیصلے میں بڑے تفصیل سے کلام کیا تھا جی جناب آپ کے ایک ہزار روپئے جو ہیں وہ قابل واپسی ہوتے ہیں جی قابل واپسی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے ٹھیک ہے قابل واپسی ہے ٹھیک ہے آپ نے مخصوص مدت کے لیے رکھوایا ہوا ہے اگر آپ وہ قرضہ کمپنی کو نہ دیتے جی تو کمپنی آپ کو یہ فوائد دیتی ہرگز نہیں دیتی جی تو قرضے کی بنیاد پر آپ کو یہ موبائل منٹس کے شکل فری میں جی فری منٹس کے شکل میں پیسے فوائد مل رہے ہیں بینیفٹس مل رہے ہیں ٹھیک جی ہے تو سود صرف وہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے جب بھی وہ سود ہوگا ٹھیک جی ہے بلکہ قرضے پر ملنے والا کوئی بھی جو نفع ہے جی وہ سود کہلاتا ہے حدیث سے پاک میں فرمایا گیا کلو ہر وہ قرض جس پر فائدہ اٹھایا جائے وہ سود ہے ٹھیک خواجہ محمد اسد ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنے پر مختلف ریسٹورنٹس جو ہیں یہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس کا دیکھیں اس مسئلے کے اندر فی الحال تو میری رائے اس وجہ سے کوئی قائم نہیں ہوئی ہے جی کہ جو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ ہوتا ہے جی وہ ابھی کنفرم نہیں ہو رہا ٹھیک کہ بھئی جو سوپ کرتا ہے جی جی آیا کہ وہ ڈسکاؤنٹ اپنی جیب سے برداشت کرتا ہے ٹھیک ہے یا پھر بینک اس کو دیتا ہے ٹھیک ہے اگر تو اپنی جیب سے برداشت کرتا ہے جی تب تو کوئی کباعت لازم نہیں آ رہی ٹھیک ہے کیونکہ وہ کسی ریفرنس کی وجہ سے کر رہا ہے چلو ٹھیک آپ کو فلانے بھیجا ہے میں آپ سے کم پیسہ لوں گا ٹھیک ہے تو دکاندار کی مرضی دے رہا ہے دکاندار کی مرضی ہے کہ اپنی چیز مہنگے بیچے زیادہ بیچے ٹھیک ہے لیکن اگر بینک جو ہے وہ پیسہ ادا کرتا ہے یہاں پر کہیں تو یہ بات قابل فہم نہیں ہے اس کی گنجائش نظر نہیں آتی اب ان کارڈوں کے پیچھے کیا نظام ہے کیا میکنیزم ہے جب تک وہ سامنے نہیں آتا اس وقت تک رائے قائم ہونا مشکل ہے ٹھیک ایک کال شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں جی مشتی میرا یہ سوال ہے تو یہاں ایک گروپ چل رہا ہے جو ہوٹل کے بجنس میں انوالو ہے وہ یہاں پہ بزنس میں مطلب ایک گروپ بنا ہوا وہ سب کے پاس پیسے لے رہے ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں ہوٹل چڑھا رہے اور وہ بولے اس میں جو نفع ہوگا وہی ہم دیں گے اور اس میں کوئی فکس رقم نہیں سال بھر میں اتنی آئے گی اتنے آئے گی کچھ بھی آ سکتا ہے پچاس ہزار سات ہزار لاکھ کچھ بھی آ سکتا ہے تو وہ کیا دیکھیے کاروبار کے اتنی شکلیں ہیں اتنی صورتیں ہیں اتنا پھیلاؤ ہے کہ ہر آدمی ایک ڈفرنٹ طریقے پر کام کر رہا ہوتا ہے جی تو دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کام کا طریقہ کار کیا ہے اس کی پوری بیس کس چیز پر ہے جی اور اس کا نظام کیا ہے اس, اس کاروبار کے رول اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں ان تمام چیزوں کے آنے کے بعد ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ شمولیت جائز ہے یا نہ جائز ہے جی جی جی تو مطلب کہ یوں مبہم سوال کی بنیاد پر ٹھیک تو کوئی شرع کو ٹھیک آپ کو مزید کچھ سوالات کے جوابات دینے ہوں گے اپنی جو کاروبار ہے اس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی پھر انشاءاللہ شاء اللہ رہنمائی آپ کو دے دی جائے گی آپ دارالطل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شفیع کا اتاری مرکز العیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں آج مفتی صاحب سود کے متعلق ماشاءاللہ اللہ گفغ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں سود کی پہچانسی فرمائے میں ایک نجی اسلامی بینک میں مینیجر اوپریشن کے طور پر سرائے سارے انجام دے رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارا تو صرف کام بینک میں یہ ہے کہ جس ہم لوگوں کو کیش ریسیو کرتے ہیں اور لوگوں کو پیمنٹ کر دیتے ہیں یوٹیلٹی بل ریسیو کرتے ہیں اس کی پیمنٹ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں ہمارا کام انویسٹمنٹ نہیں ہے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں ہوتا ہے جو اسے ٹریجری کہا جاتا ہے وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی لنک نہیں ہوتا جس کسٹمر کے پیسے ریسیو کرتے ہیں اور اس کے مختلف پولس بنے ہوتے ہیں ہیڈ آفس والے ان پولس میں سے پیسے اٹھا کے انویسٹ کرتے ہیں جس جتنا پرفٹ ہوتا ہے وہ اسٹول میں کریڈ کر دیتے ہیں وہ کسٹمر کو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے ہمارا ڈرگ کوئی لینا میرا اسٹول پہ نہیں ہوتا برائے مہربانی اس کے بارے میں شرید اہم میطاف رمایئن ٹھیک انجم نام بتایا جی شفیق انجم شفیق انجم صاحب بہت خوشی ہوئی آپ نے فون کیا اور اپنی صورتحال بیان کی اسلامک بینک بتا رہے تھے جی جی اچھا پرائیویٹ اسلامک دیکھیں بینکوں کی دو قسمیں ہیں ایک کنورشنل بینکنگ ہے اور ایک نان کنورشنل بینکنگ ہے جو کنورشنل بینکنگ ہے نو no ڈاؤٹ وہ سودی بینک ہے ٹھیک اور وہ سود پر ڈپینڈ کرتی ہے ان کا طریقہ کار سو فیصد سود پر مبنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو گاڑی بھی بک کرواتے ہیں تو وہ آپ کو جو چارٹ دیں گے کا اس پر لکھ کر دیں گے کہ جناب یہ ڈاؤ پیم، ڈاؤن پیمنٹ ہے یہ آپ کی جو ہے وہ چیز کی قیمت ہے اور یہ مانا انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے تو نہ تو وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا جو بینک ہے وہ سود سے پاک ہے اور نہ کوئی وہ شخص ایسا کہے گا جیسا ہے ویسا ہی بیان ویسا ہی ٹھیک ہے <laughs> لیکن جو اس کے مقابل میں جو اسلامک بینک آئے ہیں ٹھیک اس بات میں مطلب کہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے حض اس کے سسٹم کا مطالعہ کیا ہم نے جی تو سود تو اس نظام کی بنیاد میں نہیں پایا جاتا ٹھیک اسلامی بینکوں کی بنیاد میں سود نہیں پایا جاتا ٹھیک یہ بینک مختلف موڈز پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے موڈ مطالبہ موڈ اور دیگر موڈز پر کام کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار و تجارت کے جو اصول ضوابط ہیں نا جی وہ سارے ایک سود تک محدود نہیں ہیں ٹھیک جناب اگر سود نکل جائے تو پھر سب حلال ہوگا ایسا نہیں ہے ٹھیک کسی بھی کاروباری ڈیل کو ناجائز قرار دینے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں ٹھیک تقریبا چالیس کے قریب اسباب ہیں کہ جس سے کوئی بھی کاروباری ڈیل جو ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے یا اس پر کوئی شریعت اعتبار سے جو ہے وہ کلام کیا جاتا ہے تو اسلامک بینکنگ کی جو پروڈکٹس ہیں جی اس کا مطالعہ کیا ہے ہم نے اور کر رہے ہیں لیکن تاحال ہم نے اس سے اتفاق کیا نہیں ہے کچھ علما کچھ علماء علیہ سمت سے جنہوں نے اتفاق کیا ہے تو ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ہماری یہ رائے ہے ٹھیک تو شفیق انجم صاحب سے اب یہی گزارش ہے کہ آپ مزید علماء علیہ سمت سے رائے لے لیں ٹھیک کامران شاہ صاحب میں ایک سوال آتا رہتا لیکن انہوں نے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہوں میں سے گورنمنٹ ماہانہ کچھ فنڈ کاٹ لیتی ہے اور جی پی فنڈ میں اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے اور اس پر سالانہ منافع بھی لگتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم گورنمنٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے نجی ادارے بھی ایسا ہی کرتے ہیں ہے جی پی فنڈ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے ان کا بھی تو جی پی فنڈ میں جو رقم سرکاری اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ صرف تنخواہ کی رقم جاتی ہے پرائیویٹ اداروں ہے کہ اتنی ہی رقم جی کمپنی بھی رہتی ہے ٹھیک ہے جو کمپنی رہی ہے رقم اور جو اس کی تنخواہ سے کٹ رہی ہے یہ دونوں رقم حلال ہے ٹھیک ہے جو اضافہ بینک کی طرف سے ہوتا ہے وہ اضافہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے وہ ہے ٹھیک ہے ایک سوال کہ یہ جو ہماری ایپیسوڈ ہوئی تھی سوال تو نہیں ایک درخواست ہے تو یہ یو پہ جو ہے ڈال دی جائے ہمارا مدری چینل کا جو اسلام کے یو ٹیوب وہ ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ ایک دو روز میں جو ہے یہ ترکیب بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ کو اس کا لنک بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے میں وضاحت کر دوں سب ایک سوال آیا اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میں تھوڑا سا مختصر کر کے کرتا ہوں انہوں تفصیلی کیا ہوا ہے کہ حج اسکیم جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی مہنگی ہو گئی اب گورنمنٹ جو ہے اس پہ سبسڈی دے رہی ہے اور انہوں نے فگر بھی لکھا ہے کہ 35000 ہزار روپے کی سبسڈی دے رہی ہے تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز کہیں یہ بھی تو کسی یعنی فیسلٹی لینا جائز ہے نہ جائز آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں محمد حسین قادری ہیں جنہوں نے سوال کیا دیکھیں ریاست جو ہے نا جی ریاست ماں کا کدھر ادا کرتی ہے ٹھیک کرنا چاہیے ریاست ماں کا کدھر ادا کرتی ہے اور دیکھ لیں ہم آج بڑے ہی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں ہماری نہ جانے کہاں کہاں کس کس طرح کے فتنوں سے ریاست حفاظت کرتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے دشمن کہاں پائے جاتے ٹھیک ہے تو ریاست کا جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا کردار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ریاست کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو ریاست پر عائد ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریاست پر بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں اور ریاست ہمیں بہت ساری فیسلٹیز دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہمیں پانی ملتا ہے ٹھیک ہے کھیتوں میں پانی ملتا ہے گھروں میں پانی ملتا ہے ٹھیک جو ہم پیسے ادا کرتے ہیں تھوڑے بہت اس پانی کے تھوڑی ہوتے ہیں صحیح اس پیسوں سے تو شاید وہ اخراجات بھی پورے نہ ہوتے ہوں کہ جو اس کے پیچھے پوری لائن میں اخرجات ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک طرح سے مفت ملتا ہے وہ پانی صحیح ہماری سڑکیں ہیں ہمارے روڈ ہیں ہمارے مردے کہاں دفن ہوتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ زمین مہیا کرتی ہے ٹھیک زیادہ تر ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں میں تو یہ ہے کہ نجی طور پر لوگ برادریاں بھی جو نا وہ لے کر کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ, وہ کرتی ہے پلاٹنگ کرتی ہے اور ایس ٹی پلاٹ چھوڑ دیتی ہے ایس ٹی پلاٹ پر مساجد بنتی ہیں ایس ٹی پلاٹ پر عید گاہ بنتی ہیں ایس ٹی پلاٹ پر جو ہے وہ ہاسپٹل بنتے ہیں ایس ٹی پلاٹ پر جو ہے اسکول بنتے ہیں یہ کون دے رہا ہے گورنمنٹ دے رہی ہے تو گورمنٹ سے اوپر سے نیچے تک فوائد اٹھائے جائیں یعنی سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک فوائد اٹھائے جائیں جی لیکن حج کا معاملہ ہو تو کہیں گے جی نہیں حج پر گورنمنٹ کیسے پیسے دے سکتی ہے تو بھائی ریاست جو ہے وہ اگر کہیں فیسلٹی دے رہی ہے تو اس کے لینے میں کوئی حج نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو وہ جو اتنی درجن بھر فیسلٹی صبح شام لے رہے ہیں پھر اس کے بھی اخراجات جیسے دیں آپ ٹھیک ہے اس کے اخراجات آپ جیسے نہیں دیتے اور اس کا آپ حساب نہیں کرتے صرف ایک حج میں ایسا کیا ہو گیا کہ جناب اتنے حساس ہو گئے ہیں کہ جناب نہیں نہیں یہ گورنمنٹ کیسے دے سکتی ہے گورنمنٹ دے سکتی ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں جی اور یقینی طور پر اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے بابوقات ایسا اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ ڈالر کے پیسے بڑھ جاتے ہیں یا حالیہ دنوں میں ٹیکس عید ہوا ہے وہاں پر وہ ٹیکس اسکیم سے پہلے عائد ہوا تو گورنمنٹ ایک فیسلٹی دیتی باقی رقم دے دیں گے آپ پیٹرول کو دیکھ لیں جی پیٹرول پہ سبسڈی دی جاتی ہے ٹھیک ہے کئی اور چیزوں پہ گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے اناج پر ہوتی ہے اناج پر ٹھیک ٹھاک دیری ہوتی ہے تو سب چیزوں کے اندر ہم جو ہے نا گورنمنٹ کی رعایتیں تو برداشت کریں ہتھیے معاملے میں بن تو یہ ایک قابل فہم بات نہیں ہے مختصر صاحب آپ کا جواب تو آپ نے ارشاد فرمایا اور جو مثالیں دی وہ بہت ہی پوزیٹیو وے میں جو ہے آپ دیکھ کے مثالیں آپ نے دی ہیں بار کوئی سوال ہے میرے ذہن میں دیکھیں ابھی میں کرنا نہیں چاہ رہا بلکہ اپنے سائل کو موقع دیتے ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین نے کال کی ہے وہ لیتے ہیں اور مجھے کہا جا رہا تین کال ساتھ تین دیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک دوست نے کہا تھا مجھے کہ آپ مجھے پینتیس یا چالیس ہزار روپیہ دیں میں ایک چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہوں تو جب تک آپ کا اور میرا کاروبار رہے گا میں اس میں سے ہاف جو نف ہے وہ آپ کو دوں گا اور ہاف خود لوں گا تو اس کی مد میں اس نے مجھے تقریبا دس روپے کے اراؤنڈ اباؤٹ دیے ہیں کیا وہ سود ہیں اگر وہ سود ہیں تو بتائیں وہ روپے اس کو واپس کریں یا کسی غریب کو تقسیم غریبوں میں تقسیم کرنے میرا یہ کشچن ہے کہ میں نے یہ پوچھنا ایک دو سے چار لاکھ روپیہ دیو مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو جناب کاروبار کے دیجیے بارہ سے ہزار پر منتھ کیا یہ سود تو نہیں تاریخی <تصفح> کا خاری میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کسی کو ہم پیسے دیتے ہیں ایک لاکھ یا دو لاکھ اور ہم اسے پرافر لیتے ہیں حالانکہ ہم کرتے ہی کچھ نہیں ہے صرف ہم نے ان کو پیسے دیے کاروبار کے لیے آیا کہ یہ لینے جائز ہیں کہ یا نہیں ٹھیک ہے جی تینوں ہی سوال ایک جیسے تو شاید اسی لیے تین کال دیکھیں ان تینوں سوالوں کا جواب یہ ہے میں پہلے بھی ارض کیا میں نے کہ ہمیں جی. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب کسی کے ساتھ انویسٹ کرنی ہے اور پیسے دینے ہیں تو یہ انویسٹ کا سہی طریقہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے انویسٹ کے دو بڑے بڑے طریقے ہیں مداربت یا شراکت ٹھیک ہے اب مداربت کیا ہے شراکت کیا ہے کن کن اصولوں کا لحاظ رکھنا ہے میرے ہی دو لیکچر ہیں اس موضوع پر اور وہ لیکچر دارالفتہ علیہ سنت کی ویب سائٹ سنت کی اپلیکیشن پر بھی موجود ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ لیکچر سنے جا سکتے ہیں ایک کا نام ہے شراکت اور ایک کا نام ہے مداربت تجارت کورس ہوا تھا کسی زمانے میں شاید 2010 دس میں ہوا تھا یا نو میں تو اس میں یہ لیکچر دیے گئے تھے اور پورا طریقہ بتایا گیا تھا کہ شراکت کیا ہوتی ہے اور مدربت کیا ہوتی ہے جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کس طریقے سے کرنی چاہیے اس وقت یہ جوابات کلیئر نہیں ہوں گے اچھا میں یہ بھی ارض کر دوں مجھے یاد آیا پچھلے ہفتے ایک سوال آیا تھا چاول کے اس کے اوپر نا کہ چاول کے اجرت جو چاولوں سے دی جاتی ہے چاولوں کے کھیتوں میں تو میں نے یہ کہ ہمارا اس پر ایک فیصلہ جاری ہوا ہے بس وہ ایک غلط فہمی تھی کیونکہ بعض اوقات ہمارے بہت سارے مسائل پائپ لائن میں گمے ہوتے ہیں روزانہ کے بھی بعض اوقات کئی مسائل ہو جاتے ہیں اور وہ تو تھا پچھلے سال کا تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ ابھی تک ہم نے اس پر کوئی ڈیسیجن لیا نہیں اس مسئلے پر لہٰذا جو بات میں نے یہ کہی کہ کفیز تان والے مسئلے میں اب ہمارا یہ حکم ہے میں اس سے اس, اس بات سے رجوع کرتا ہوں یہ سمجھا جائے کہ ابھی تک ہم عدم جواز پر ہی کھڑے ہیں ٹھیک ہے جی مختصر کال تو ہے جی ایک تو مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے تھے دارالفطیٰ سنت کی جو اپلیکیشن ہے اس کا جو چل رہا تھا اور لکھایا جا رہا تھا تو یہ اپنے موبائل میں اسمارٹ فون میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ثابت ہوگا کہ آپ کہیں پر بھی ہوں تو انشاءاللہ شاء اس سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں دارالفطہ سنت کیشن میں معمول یہ ہے جی کہ تقریباً روزانہ جی ایک ویڈیو اور ایک تحریری جواب ایڈ کیا جاتا یعنی ہے یعنی روزانہ اپڈیٹ ہو جائے گا روزانہ ایک ایڈنگ ایک ایڈنگ جی ایسے دو چیزیں تو لازمی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بھی ریسیو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ بھی آج کر دوں کہ اس میں گائے بگائے کسی نہ کسی چیز کی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ آج کل ہم فون پر کام کر رہے ہیں اس کا جو فونٹ ہے وہ بہتر ہو جائے تو یوں کو پلے پر جا اپ ڈیٹ بھی کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے ٹھیک ہے اور تاکہ جو تبدیلی آ رہی ہیں وہ بھی وصول ہوتی رہے ٹھیک ہے دو سوالات سلسلے سے تو متعلق نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کر لوں ایک تو دارالفتہ الحسنت کی اپلیکیشن مطلب جو رن ہو رہی ہے ایسی بعد ایک ٹیم ورک ہے یہ کون دیکھتا ہے ٹیم دیکھتی ہے ٹیم دیکھتی ہے چلو ٹھیک ہے اور اگلا کال شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میں شفیق احمداری زندم نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں مجھے معلوم یہ کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ ہمارے جو بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں پرائیویٹ اسکول ہے اس کی ماہانہ فیس ایک بچے کی سولہ سو پچاس روپے اسکول والوں نے یہ ایک آپشن رکھا ہے کہ جو پورے سال کی یکمشت مشت فیس جمع کروائے گا تو اس کو ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا تو آیا یہ جو ٹین پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں مشت پوری سال کی فیس جمع کرانے کے یہ طریقہ کار درست ہے جائز ہے یا اس میں کوئی اللہ تو نہیں اللہ ہے اللہ کبیر تعلیم کو پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ آپ کا پیسے دینا قرضہ ہے یا معاوضہ ہے ٹھیک قرضہ ہے یا معاوضہ ہے معاوضہ ہے ٹھیک قرضے پر نفع جائز نہیں ہے ٹھیک لیکن آپ کی ڈیل ہو رہی ہے بطور معاوضہ کی ٹھیک ہے آپ جو پیسے دے رہے ہیں وہ پیسے آپ بطور معاوضہ کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے جو خدمات ہیں جو خدمات اس کے وز دے رہے ہیں اور جو خدمات کے وز جو پیسے دینا ہے جی اس کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں ٹھیک ہے کہ جو سروس دے رہا ہے وہ چاہے تو یہ شرط کر دے کہ آپ پہلے پیسے دیں ٹھیک یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے دوسری صورت یہ رکھی گئی ہے کہ وہ روزانہ لے ٹھیک ہے تیسری یہ کہ کام ختم ہونے پر لے ٹھیک ہے تو تینوں صورتوں کو جائز کا ہے فکا نے اگر وہ یکمشت پیسے لینے پر کمی کرتا ہے تو وہ بطور معاوضہ کے لے رہا ہے ٹھیک ہے بطور قرضے کے نہیں لے رہا ٹھیک ہے تو جب وہ قرضہ نہیں ہے اس پر قرضے کا حکم نہیں آیا اور ڈسکاؤنٹ وہاں سے ملا تو اس میں کوئی حاضر نہیں ہے ٹھیک ہے جی اگلی کال دیجیے محمد سجائب اشرف بات کر رہا ہوں ضلع مظفر سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یاد ہے جو ابھی یہ موبائل اکاؤنٹ کے سلسلے میں سوال و جواب ہوا ہے تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ایک بندہ اس سوچ پہ اس اکاؤنٹ میں پیسے رکھتا ہے کہ اسے اس کے بدلے میں فری منٹ ملیں گے تو یہ ہو گیا سوچ اب ایک بندہ اس سوچ پہ پیسے نہیں رکھتا اس میں ویسے اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں وہ اپنے پیسے کسی دوست کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے اس سے بیلنس بھی لوڈ کر سکتا ہے وہ بینک اکاؤنٹ ہوئے تو کہیں سے وہ پیسے منگوا بھی سکتا ہے اس سوچ پہ نہیں اکاؤنٹ نہ کہ مجھے منٹ مل رہے ہیں وہ نوٹس ہی نہیں لیتا کہ اس کو منٹ مل رہے ہیں فری ایم بھی مل رہے ہیں نہیں مل رہے تو وہ بے شک اسے ملتے ہوں گے اس میں سے استعمال بھی ہو جاتے ہوں گے لیکن اس کا یہ ذہن نہیں ہے کہ مجھے منٹ ملیں گے میں اس لیے پیسے رکھ رہا ہوں تو اس صورت میں اس اکاؤنٹ کا جاری رکھنا کیسا ہے جزاک اللہ رہا جب پتا ہے کہ اس سے سودی نفع ملنا ہے استعمال بھی ہونا ہے بھلے استعمال نہ ہو جو ملنا ہے, جو ملنا ہے نا یعنی شکل اس کی یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو سودی فائدہ ملے گا اور آپ اس پر راضی ہیں یہ پہلا اسٹیپ ہے پہلا قدم ہے یہ ناجائز پھر وہ جو استعمال کرنا ہے وہ استعمال کرنا ناجائز تو صرف یہ کہنا کہ جی دیگر فوائد اصل مقصود ہیں اور یہ تو ضمنی ہے ایسا نہیں ہے جب سودی مانا پایا گیا اس کی شکل و صورت سود پر مشتمل ہے تو اس اکاؤنٹ کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اس اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑے رہنے کی یاد دی جا سکتی ہے جو انہوں نے باقی باتیں کی ہیں کسی کو پیسے ٹرانسفر کرنا یا کسی پیسے منگوانا تو یہ تو اس کے علاوہ بھی راستہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی راستہ ہے نا اب یہ یہ کہیں گے کہ جی وہ تو مجھے پھر پیسے دینے پڑیں گے ٹھیک ہے کسی اور راستے میں اختیار کروں گا اس کے الگ سے فیس دینی پڑے گی تو بات تو وہیں آ گئی کہ وہ فیس یہاں اس لیے نہیں لگ رہی کہ آپ نے قرضہ دیا ہوا ان کو ٹھیک ہے ایک مخصوص مقدار قرضہ دیا ہوتا تو آپ کو جو نا وہ و خا جاتے پڑتے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو ختم کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے ایک صبح مفتی محمد ٹھیک ہے دے بول دیں اوڑا سے بول رہا ہوں جی ہمارا سوال ہے جی کوئی چیز بھی جو ہے نا لیمٹ ہے دودھ ہم لیتے ہیں تو دودھ کی قیمت پہلے ادا کر دیں وہ بیس پچیس ہزار روپے جمع کرا دیں اور ان کو کہیں کہ دس روپئے ریٹ ہمارے کو کم کر دو تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے اللہ دیکھیں سروس جہاں پر مل رہی ہوتی ہے سروس کی مد میں تو پیسے پہلے دیے جا سکتے ہیں یعنی کسی چیز کا رینٹ دینا ہے اور رینٹ آپ نے پہلے دے دیا اس کی گنجائش تو موجود ہے یا سروس کے بیاپ پر پیسے دینے وہ دے دیا آپ نے لیکن جو خریداری کا معاملہ ہے وہاں پہلے پیسے جمع نہیں کروا جا سکتے ٹھیک عام حالات میں یہی حکم ہے اور پہلے پیسے جمع کروا کے اور پھر جو ہے نا وہ کیونکہ دیکھیں آپ نے پہلے پیسے جو جمع کروائے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے قرضہ ہے یا چیز کی قیمت ہے چیز کی قیمت تو وہ ہو نہیں سکتی صحیح کہ مثال کے طور پر آپ نے دس ہزار روپے جمع کروا دیے اور دودھ آنا ہے دو کلو ٹھیک ہے تو دو کلو کے پیسے بنیں گے دو سو روپئے ٹھیک ہے اگر سو روپے کلو لگائیں اگر سو روپے کلو ہے تو کراچی میں تری بھاؤ چل رہا ہے ٹھیک ہے سو روپے کلو لگائیں تو دو سو روپئے بنیں گے ٹھیک ہے تو دس ہزار روپے میں سے دو سو روپئے مہینہ ہوئے باقی جو پیسے ہیں وہ کیا ہوئے وہ اس کے پاس قرض ہوئے ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں قرض ہوئے نا ٹھیک ہے اب اس کو قرضہ دے کے آپ اگر کمی کروائیں گے تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے ٹھیک یعنی فقہ کرام نے تو اس صورت کو بھی منع کیا ہے جہاں آپ کمی نہ کروائیں جی یہ تو وہ سورت ہے کمی کروائی جا رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کمی نہ کرائیں جب بھی ہے کمی نہ کروائیں جب بھی منائیں ٹھیک ہے جی یعنی ایڈوانس ہم نہ دیں بہتر یہی ہے بلکہ لازم ایڈوانس کی دیکھیں ایک صورت بیان کی ہے فقہ نے ٹھیک ہے اور وہ صورت اس طرح روزانہ کی فروخت نہیں ہو سکتی کوئی لاٹ خریدنی ہے کوئی بڑی ڈیل کرنی ہے اور وہ کم از کم ایک مہینے کی ادھار پر ہو ٹھیک اور وہ چیز مارکیٹ میں پائی جاتی ہو جب سے پیسے دیے اس وقت لے کر ڈلیوری ملنے تک بے سلم اس کا نام ہے تو بے سلم ایک ایسی اس کی شکل ہے کہ اس میں پیسے پہلے دیے جاتے ہیں مال بعد میں لیا جاتا ہے کم از کم ایک مہینے کی ادھار ہو چیز کیا ہوگی کیسے ہوگی کتنا وزن ہوگا کب ملے گی کہاں ملے گی اور اپنا جو ڈلیوری کے اخراجات وہ کس کے اوپر آئیں گے اس طرح کے تمام چیزیں طے کر کے وہ معاہدہ ہوتا ہے اور اس کی شرائط پوری کی جاتی ہیں وہاں یہ گنجائش ہے کہ آپ پہلے پیسے دے دیں پیسے پہلے ٹھیک اب سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے اور انشاءاللہ تو اللہ ذرا آپ کو ایک چیز دکھانی ہے مفتی صاحب کے جو بیانات ہوئے اس میں ایک بیان ہمارا گجرا والا میں ہوا پریزنٹیشن کے ذریعے ایل سی ڈیز کے ذریعے ایک ورک شاپ اسٹائل میں جو ہے زکوط کے مسائل بیان کرے عنوان تھا مال کے حقوق اور اس زمن میں زکوٰۃ کے حوالے سے مفتی صاحب نے مسائل بیان کیے انشاءاللہ شاء یہ بیان جو ہے مدنی چینل پر آپ دو قسطوں میں ملاحظہ کر سکیں گے جس کی پہلی قسط انشاءاللہ شاء اللہ اپریل بروس پیر انشاءاللہ اللہ آج کل انشاءاللہ اللہ کل بروس پیر انشاءاللہ اللہ ساڑھے نو بجے آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس کی چند جھلکیاں ہم نے نکالی ہیں کچھ انداز میں بنایا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو جی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہ ہونا شاید معافی کا سبب ہوتا ہے اگر سیکھ لیں گے تو گرفت ہو جائے گی جناب ایسا نہیں ہے جس آدمی نے غلطی کی غلطی کا گنا ملے گا اور اس غلطی کے بارے میں معلومات نہیں تھی اس کا بھی گناہ ملے گا آپ میں سے جو بھی ایسا آدمی ہے جس پر زکوات فرض ہے اس کو یہ جاننا بھی فرض ہے کہ زکوات کے مسائل کیا ہیں آج زکات کے حوالے سے میں کیا بیان کروں گا آئیے اس کی ایک فہرست دیکھتے ہیں زکات کے متعلق آج ہم نے چار موضوع پر گفتگو کرنی ہے ہم. ہمارے ذہن میں کبھی خیال آتا ہے کہ بھائی کیا گاڑی پر زکات ہے اچھا زکات کب نکالوں اچھا زکات کس کو دوں اچھا زکوات جو ہے پچھلے سالوں کو نہیں نکالی اس کا کیا ہوگا اچھا زکات کیا پہلے ہی نکال سکتا ہوں وقت سے پہلے تو زکوات کے حوالے سے سینکڑوں سوالات کا جواب آج کی گفتگو میں آپ کو مل جائے گا زکات چھ چیزوں پر فرض ہوتی ہے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر 3 کرنسی نمبر 4۔ پرائز بانڈ نمبر پانچ مال تجارت اور نمبر چھ چرائی کے وہ جانور جو سرکاری چراغاہ میں کھلا چرتے ہوں تو جی یہ ایک بیان ہے مفتی صاحب کا پریزنٹیشن کے ذریعے کہ زکوٰۃ کے اس میں مسائل بیان ہوئے ہیں اور کیونکہ ماہر رجب شابان اور رمضان میں بالخصوص مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد صدقات نافلہ اور واجبہ یعنی زکوات وغیرہ بھی نکالتی ہے تو یہ کیونکہ موسم ہے اس اعتبار سے نیکیوں کا موسم ہے اور صدقات بھی نیکیوں کی قسم ہے اس میں کوشش کرتے ہیں تو جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ بھی اور اگر آپ نہیں بھی نکالتے تو بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ بیان ضرور ملاحظہ کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ کے حوالے سے خاطر خواہ اور ایک کثیر آپ کو مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے اور اگر زکوٰۃ فرض ہے پھر تو یہ دیکھ لیجئے کہ ممکن ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے فرض مسائل جو ہیں وہ بھی آپ کو سیکھنے کو مل جائیں اللہ وجل ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یاد رکھیے تیئیس اپریل بروز پیر رات ساڑھے نو بجے مدنی چینل پہ آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم